آیت ایک 117 سے ایک تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے بوحینہ <تصفح> <تصفح> <وحينا> <موسیٰ> ان القی اصاق <آساک> اور وہی کی اللہ تعالیٰ ماتے ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف ان الق کے ڈالو اپنا آسا اپنی لاٹھی کہ جو موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو دی تھی جب وہ تور کے پاس تھے وادیتعا میں تھے اور ان کو دینے کا مراد یعنی ان کے لیے مقرر کی تھی کہ تمہارے لیے معجزہ ہوگا تو اب موجزہ دکھانے کا وقت آیا سہیمانوں میں مقابلے کے لیے فاؤنہ علاموں سنا کے آثاک اور وہی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ڈالو اپنا آثا اپنی لاٹھی یعنی اس کو پھینکو میدان میں فعدہ ہی تلقہ فما فیقون تو ان کا لاٹھی پھینکنے کی دیر تھی تو کیا ہو گیا فعضہ ہی پس جو اچانک تلقف نگل رہا تھا اور نگلنے کا مانا کہ یعنی کہ بغیر کسی چیز کو چبائے کھائے اس کو جو ہے نکل جانا اور سانپ عام طور پر نکلتا ہے چیزوں کو تو فائدہ یا تلقف پس وہ نگل رہا تھا مائ آفی کن جو انہوں نے گھڑا تھا جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا کیونکہ جادو جھوٹ ہے ان کا جھوٹ تھا ایک تو جو انہوں نے جھوٹ گھڑا بنایا تھا ان کے گھڑے ہوئے جھوٹ کو نگل رہا تھا اور یہ لفظ ہم کو یہ دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف یعنی کہ ان کی چھڑیاں رسیاں جو نظر آ رہی تھیں وہ صرف ایک وہم تھا چھڑیاں رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھیں وہ ایک صرف وہم تھا تو اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کو جو موجدہ دیا یہ ان کا جو اپنی لاٹھی تھی اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ ان کے اس جادو کو ختم کر رہا تھا وہ جدھر جاتا جدھر منہ پھیرتا ادھر جو بھی چھڑی رسی لوگوں کو سانپ بن کے نظر آتی ہوتی وہ ساری کی ساری اس کو نکلنے کمانا اس کو کھا رہا ہوتا اس انداز سے ان کا جادو کیا ہوا جو ہے گھڑا ہوا اس کی حقیقت ساری کی ساری ختم ہو رہی تھی تو فوقہ الحق و بک علما کا اب یہ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے جو گھڑا ہوا جادو تھا وہ سارا کا سارا باطل ہو گیا اور اس کے باطل ہونے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جو موجزہ تھا انہوں نے جو لاٹھی پھینک کیا تھا وہ حق اور حق بن کر ثابت ہو گیا فواقہ الحق وقع کے معنی ثابت ہو گیا حقیقت بن گیا کیا چیز الحق کو جو حق تھا وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا وبا تعالیٰ اور باطل بن کر سامنے آ گیا باطل کی حقیقت کھل گئی ما کا نیا جو انہوں نے کیا تھا وہ باطل بن کر کھل کر سامنے آ گیا اور یہی ہر وقت اور ہر دور میں جب حق و باطل کا مار کا ہوتا ہے اور حق حقیقی معنوں میں حق ہوتا ہے ایسا حق نہیں کہ جو صرف اور صرف دعوے کی حد تک حق ہو جو دعووں کا حق ہوتا ہے وہ باطل کے سامنے وہ جو بھی چونکہ دعوے کا حق بھی باطل ہی ہے تو وہاں پر پھر وہی چیز غالب آتی ہے جس کی قوت زیادہ ہو لیکن جب حق جو ہے حقیقی طور پر حق ہو اللہ کی طرف سے ہو اور اللہ کے منہج پر ہو تو اس کا پھر وہ اس کے اس کے سامنے باطل نہیں ٹھہرتا گلجا الحق وضحق الباطل اللہ کے نبی بھی جب مکہ فتح کیا تو بیت اللہ کے آس پاس رکھے ہوئے بتوں کو گرا رہے تھے اور ساتھ, ساتھ ساتھ ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں ص اللہ تعالیٰ کے فرمان الجا الحق و الباطل کہہ دیجئے کہ آگے حق اور باطل مٹ گیا باطل ختم ہو گیا انََ الباطل کا نہ کا کہ بے شک باطل کا نتیجہ یہی ہے اس کا انجام یہی ہے کہ وہ مٹنے والا ہے تو اس لیے حق کا جب حقیقت میں ہوتا ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ثابت ہو کے رہتا ہے اس کی حقیقت سامنے آ کے رہتی ہے کھل جاتا ہے چاہے وہ کسی وقت کے ایک وقت کے بعد کیوں نہ کھلے اس لیے ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں ہم اس پر چلنے والے ہیں اور اس کے باوجود بھی کیوں کفر کا غلبہ ہے تو ہمیں ان چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ ایک وقت تک حت تک کہ یہ مار کا ہوا یہ واقعی چیز یہ چیز سامنے آئی تب جا کے ان کا حق سامنے آیا ان کا حق کھلا اللہ کے ربیع صلاح بھی 13 سال تک مکہ میں دیتے رہے اور تیرہ سال مکہ میں رہنے کے بعد پھر مدینہ میں جانے کے بعد بھی 8 سال کے بعد یعنی اکیس سال کے بعد جو ہے وہ آپ کا حق جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اس انداز سے اور باطل جو ہے مٹتا ہے تو کہنے کا مقصد کہ آدمی اگر حق پر ہے اور قرآن و سنود کے منہج پر ہے تو اس کو خوف ہونے کی ضرورت نہیں اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اور اس کو اس چیز کی دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ میری بات کیوں نہیں مانی جا رہی اور میری بات کے مقابلے میرے میرے حق کے مقابلے میں باطل کیوں غالب ہے تو اللہ تعالیٰ باطل کو ایک وقت تک اس کو ڈھیل دیتا ہے اس کو مہلت دیتا ہے لیکن آخر میں حق بات یہ ثابت ہوتے ہو کے رہتی ہے تو اماں ذب دفاع حب و جفا و اماں اماء الفاء اللہ دسری میں کیا ہمات ہے کہ وہ جھاگ آتی ہے پانی آتا ہے اوپر کو بجاگ ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ شاید بہت بڑی چیز ہے لیکن ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہوا اس کو جھاگ کو اڑا دیتی ہے اور آخر میں پی نیچے کیا رہتا ہے وہ پانی باقی رہ جاتا ہے تو اس لیے بادل جو ہے وہ جھاگ ہے وہ صرف ایک پھولی ہوئی چیز نظر آتی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو اس لیے اگر آدمی حق حقیقت پر ہے اور اللہ کے سچے منہج پر دین پر ہے تو اس کو اس پر ثابت قدمی سے چلنے کی ضرورت ہے اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے مقابلے میں باطل کی قوتیں کس قدر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو حقیقت بنا کے چھوڑتا ہے وہ چاہے کسی وقت کے بعد کیوں نہ ہو تو اباک حق حق جو ہے وہ حقیقت بن گیا ثابت ہو گیا وہ اور باطل بن کر سامنے آ گیا ماں کا جو انہوں نے جادو کیا تھا فغول ابو ہنالک یا ون قالب و ساغیرین پس مغلوب ہو گئے شکست کھا گئے وہ لوگ فرعون اس کی قوم ہنالک وہاں پر یعنی اس وقت یا اس جگہ پہ ون قالب و ساغیرین اور پلٹے وہ لوٹے وہ زلیل و خوار ہو کر اور دل و خوار اچھے خاصے کہ فرعون کا تو مقصد تھا پوری قوم کو جمع کر کے مُثر السلام کے سامنے جادوگروں کو اکٹھا کر کے جادوگروں کو مقابلہ کروانے کا مقصد فرعون کا کیا تھا کہ تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ موسا جادوگر ہے اور جو یہ لے کر آیا ہے جھوٹ ہے اب معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ موسا علیہ السلام کا موجودہ غالبہ آ گیا اور جادوگروں کا جو کیا ہوا جادو تھا وہ مٹ کے رہ گیا باطل ہو کے رہ گیا اور فرعون بری طرح سے شکست کھایا تو اس لیے وہ فیمن کالب و ساغرین بڑے دلیل وخوار ہوئے کہ بھری قوم پوری قوم کے سامنے بھرے مجمع کے سامنے اس انداز سے یہ چیز ہونا پھر کے لیے کوئی معمولی ذلت نہیں تھی اور ایک تو اس کی یہ ذلت اس کا شکست کھانا اور دوسرا اس کا شکست کھانا دوسرا ایک عورت انداز سے وہ کیا تھا وہ القی یس حرت کہ وہ جادوگر جن کو وہ اکٹھا کر کے لایا تھا موسا کے مقابلے کے لیے اور جن پر اس کا اعتماد تھا کہ یہ جو ہے میری فتح نسرت کے سبب بنے گے وہی جادوگر کیا ہوتا ہے ان کو وہ القی یساحت پر ڈال دیے گئے کہ جیسے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کو گرا دیا گیا کس میں سجدہ میں یعنی کہ الف، الفاظ ہم کو یہ مانا دیتے ہیں کہ کس انداز سے وہ جلدی جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا موجودہ دیکھا کہ یہ حق اور حقیقت ہے اللہ کی طرف سے ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے تو فوری طور پر وہ سجدہ میں گر پڑے اور یہ ہے کہ جب دل دماغ حق بات کے لیے آدمی کا کھلا ہو جب انسان حق کو لینے کے لیے تیار ہو اللہ تعالیٰ کس انداز سے اس کو بغیر کسی تاخیر کے اس کو ہدایت دیتا ہے کہ ابھی مار کا ہو ہی رہا ہے جیسے ہی جادوگر نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آساں پھینکا ڈنڈا پھینکا اور ان کی چھڑیاں رسیوں کو سارے کھا گیا نگل گیا اب تو وہ تو جادوگر تھے اور بڑے ماہر قسم کے جادوگر تھے ان کو پتہ تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے جادو کیا کیا حقیقت ہے تو جیسے انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ان کو پتہ چل گیا کہ موسا جو دکھا رہا جادو نہیں ہے یہ موجودہ ہے اور موضے کا جیسے ہی پتہ چلا کہ حق ہے حقیقت ہے اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کسی طرح کا تردد نہیں پھر کوئی لیٹ کرنے کا ڈھیل کرنے کا معاملہ نہیں سوچ بچار کا معاملہ نہیں کیا اور سوچیں گے جب پتہ چل گیا کہ حق ہے تو اس کو قبول کیا جائے یہ انداز اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جادوگروں کا علیہ السلام کے ساتھ یہ مقابلہ کرنے کے لیے جو آئے تھے ان کا واقعہ بیان کر کے ہمارے لیے بہت بڑے سبق اور عبرتیں چھوڑی ہیں سب سے پہلے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی حق بات کا پتہ چلے سچی بات کا پتہ چلے چاہے زندگی بھر انسان کسی ایک چیز پر چلتا رہا لیکن ستر سال کی عمر کے میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ میں جو کرتا تھا غلط تھا اور اس کے مقابلے میں حق یہ ہے تو تقاضا یہ ہے کہ اس حق کو فوراً قبول کیا جائے یعنی کہ میں تو بھی ستر سال سے ایسا کرتا چلا ہوں میں تو ستر سال کے اندر لوگوں کو ایسے کرتا دیکھتے چلا ہوں ہمارے علاقے کے ہم تو زندگی بھر کے علماء زندگی بھر علما کو ایسے سنتے آئے ہیں یہ نہیں ہے جب حقیقت پتہ چلتا ہے بات سامنے آتی ہے قرآن و سنت کے بات سامنے آتی ہے تو اس کا تقاضہ پھر یہ ہے کہ بغیر کسی تردد کے بغیر کسی تاخیر کے آدمی اس کو قبول کرے تو وہاں یہاں پر جو جادوگر تھے اب تو جادوگر نہیں رہے اسے تو طائب ہو رہے ہیں وہ لیکن ان کا انداز کیا ہے کہ کس تیزی کے ساتھ کس جلدی کے ساتھ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں القیہ سہارت و بیربل عالمین اپنا فعل بھی کردار بھی عمل بھی اور اس کے ساتھ زبان سے اقرار بھی اعلان بھی کالو کہا انہوں نے آمنا کہ ہم ایمان لے آئے کس پر بیرب العالمین جہانوں کے رب پر کون جہانوں کا رب کیونکہ جہانوں کا کی رب اور بھی تھا وہاں پر بیٹھا ہوا فرعون بھی تھا اپنے آپ کو رب العلی کہلاتا تھا تو انہوں نے وہ لوگوں کا شبہ دور کرنے کے لیے کہیں لوگوں کو شبہ یہ شبہ نہ ہو کہ شاید کو کہہ رہے رب العالمین رب موسا و ہارون وہ جہانوں کا رب کون ہے وہ موسا اور ہارون کا رب ہے جو اللہ کی ذات ہے جو فرعون نہیں ہے اور یہ دیکھیے ان کی جرت یعنی یہاں پر بہت بڑے سبق ہیں ایک تو ان کا حق بات کو قبول کرنے کے لیے کوئی تردد نہ ہونا کوئی تاخیر نہ کرنا دوسرا ان کی جرت فرعون اس کے فوجیں اس کے لشکر اس کی پوری قوم بیٹھی ہے دربار لگا ہے اس کا اور مقابلہ ہونے کے فوراً بعد ہی پہلی بات تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں جو ان کا عملی ان کے انداز تھا اللہ کے کی اللہ کے لیے اپنے اپنے آپ کو متیع کرنے کا اللہ کے سامنے جھکنے کا اللہ پر ایمان لانے کا اور ساتھ ہی زبان سے بھی اعلان بالوع منابی رب العالمین فراؤن کے سامنے پوری ڈٹائی کے ساتھ بغیر کسی خوف خطرے کے اس طرح اعلان کہ ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں کہ جو جہانوں کا رب کون ہے رب موسا و ہارون جو موسا اور ہارون کا رب ہے یہ بھائی ایمان یہ ایمان کا حقیقی انداز کہ جب یہ پتہ چل گیا ایک حق بات کا اس کو قبول کرنا اور قبول کر کے پھر چھپا کے نہیں پھرتے رہنا اس کا اعلان کرنا چاہے وقت کے تعاوت کے سامنے بھی کیوں نہ ہو اس کو ڈنکی کی چوٹ پر اس کو بیان کرنا یہ ہے حق اور حقیقت تو ان کو پتہ تھا کہ فرعون ان کے ساتھ کیا کرے گا بڑا بدماش ہے یہ ان کے ساتھ کیا کرے گا لیکن ایمان جب آ جاتے دل میں تو اس وقت دنیا والوں کے خطرے خوف دل سے نکل جاتے ہیں تو کال آمنا برب العالمین ہم ایمان لے آئے جہانوں کے رب پر کال فرعون آمن تم بھی قبل انآرنک ہو تو فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے اس پر موسا پر اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں یہ کیا مانا دیتا ہے کہ فرعون کس قدر اس کا تسلط تھا کس قدر اس کا جبرود تھا قوم پر کس قدر وہ چھایا ہوا تھا اس کا شکنجا ان کے اوپر سخت تھا کہ کوئی آدمی کوئی شخص بھی ملک کا فرعون کے حکم کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کچھ کرنا سکتا تھا کہ میں نے ان کو اجازت نہیں دی اور اس سے پہلے یہ ایمان لیا موسا کے ساتھ اِن نہ قرم کر تو وہ یہاں پر فرعون فرعون پھر پینترا بدلتا ہے جب دیکھا کہ اس کے اپنے ہی لائے لائے ہوئے جادوگر وہ جو ہے موسا کے اوپر ایمان لا رہے ہیں اللہ کو سعدے کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کے اب پینترا بدلتا ہے تو کیا کہتا ہے ان نہاد لمکر مکر تم مو فل مدین اطلی جو اب پتہ چلا کہ یہ تم نے کچھ چال چلی ہے شہر کے اندر شہر کے اندر مانی یعنی یہاں اب چونکہ وہ مقابلہ کہاں پر تھا شہر سے باہر کھلے میدان میں تو جب تم شہر میں تھے یعنی کہ تمہاری آپس میں کوئی گٹمٹ ہوئی ہے کوئی ساز بات ہوئی ہے آپس میں مل کر تم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہے تو تاکہ تم جو ہے سبھی مل کر ہمارے خلاف سازش کرو اور اس انداز سے جو ہے ہمیں شکست دو اور اس کے بعد جو ہے تمہارا یہاں پر غلبہ ہو جائے تم تمہارے اقتدار ہو تمہاری حکومت چل پڑے تخر جو منہا احلہ تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالو فصو فتح پس تمہیں پتہ چل جائے گا حالانکہ فرعون خود ان کو لے کر آیا تھا اور قوم جو بیٹھی تھی ان کو ہر کوئی سمجھتا تھا ہر کو دیکھتا تھا کہ فرعون نے خود ان کو جمع کیا ہے خود ان کو لے کر آیا ہے اور خود ان کو مقابلے پر اتارا ہے اور مقابلے پر اتارتے ہو ان کو کیا کیا تمے لالچ دلا رہا ہے کس انداز سے ان کو ابھار رہا ہے کہ کہیں موسا تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے سبھی مل کر جو ہے اس کے مقابلے کو ایک دم اترو ایک ساتھ اترو تو کس انداز سے ان کو یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور خود لے کر آیا اور خود ان کو انعام و کرام کے لالچے دے رہا ہے اور پھر جب اب مغروب ہو گیا اور وہ جو جادوگر تھے اب موسا اسلام پر ایمان لا کر اللہ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اب جو ہے وہ پینترا بدل کر قوم کو دھوکہ دیتا ہے اور جب قومیں بھی اندھی ہوتی ہیں، بے وقوف ہوتی ہیں تو وہ پھر وہ نہیں دیکھتی کہ حق کیا ہے حقیقت کیا ہے جب عقلیں جو ہیں وہ دوسروں کے ہاتھ میں دی ہوتی ہیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی اگر دوسروں کے تابع ہوتی ہے تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کے مات خف و قوم کہ اس نے اپنی قوم کو یعنی بے وقوف بنایا تو اس بے وقوف قوم نے اس کے پیچھے اس کے پیچھے چل پڑے یعنی قوم دیکھ رہی تھی کہ خود ہی جادوگر کو لے کر آیا ہے خود ہی ان سے مقابلے پر ان کو اتار رہا ہے موسا کا سارا کچھ کروا رہا ہے اب کیسے جو ہے موسا کے ساتھی بن کے کیسے ہی جو ہے ہوگی لیکن جب قوم میں بیوقوف ہوتی ہیں عقل کی اندھی ہوتی ہیں اور عقلے لوگوں نے انہیں لیڈروں نے بڑوں نے قوموں کی عقلوں کو اپنے اپنے انڈر اور اپنے متحد کیا ہوتا ہے تو پھر یہ کچھ ہوتا ہے اس لیے ضرورت ہے اگر دین نہیں تو کم از کم اپنی عقل کو آزاد رکھنے کی اگر دین نہ بھی ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ کا دین چاہیے اس پر چلنا اور اللہ کے دین کے مطابق اس کی عقل سوچ فکر ہو لیکن اگر نہ بھی ہو دین تب بھی کم از کم عقل تو آزاد ہو لیکن جب عقل اس انداز سے غلام ہو جاتی ہیں عقلوں کے اوپر غلامی چھا جاتی ہے تو اس وقت یہ کچھ ہوتا ہے کہ پھر جو کچھ بڑا کہتا ہے کہ اس وقت رات ہے سورج نہیں نکلا ہوا ہاں رات ہے اور اگر رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے یہ دن, دن کا سورج ہے ہاں یہ سورج ہے سفید کو سفید کالا اور کالے کو سفید کہ جو کچھ اس نے کہہ دیا اس کے پیچھے چلنا ہے تو اس لیے ضرورت ہے عقلوں کو آزاد رکھنے کی تو یہاں پر کیا ہوا کہ اس نے اپنی چال یعنی کہ اس نے کیا کہا کہ تمہارے تم نے چال چلی ہے میرے خلاف اور دوسری آیتوں میں کیا کیا آتا ہے ان نہ کبیرکم الدین المکم الصحر کہ مجھے اب پتہ چلا کہ یہ موسا تمہارا بڑا ہے اصل تمہارا گرو یہ موسا ہے سردار موسا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے لانے والے تو تم ان کو بوسا کہاں سے ان کو جادو سکھانے والا تو کہنے کہ مقصد یہ وہ ساری اس طرح کے لیڈروں کی اس طرح کے بدماشوں کی ساری ان کی چال بازیوں ہوتی ہیں ان کی سیاست ہوتی ہے جو ہماری آج کل کی سیاست ہے یہ ہے وہ حقیقت سیاست کہ جو جھوٹ کی منافقت کی بے ایمانی کی سیاست کہ جہاں پر لوگوں کو اندھا اور بیوقوق بنانے کی سیاست ہوتی ہے ورنہ سیاست کا معنی لفی معنی تو اچھا ہے کہ کس کس چیز کی حقیقتوں کو سمجھنا اور جاننا اس کے مطابق لوگوں کو اچھے انداز سے چلانا اصل تو سیاست وہ ہے لیکن جو آج کل کی سیاست وہ یہی ہے جو فرعون کی سیاست تھی کہ جس میں جو ہے لوگوں کو اندر اور بیوقوع بنایا جاتا حقیقتوں کو پلٹا جاتا حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جاتا تو اس انداز سے کیا کہ وہ دوسرے آدمی کہا کہ مجھے اب پتہ چلا کہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے تو یہاں پر کیا کہتا ان انہاد عالمہ مکر تم کہ یہ تمہاری سازش چال تھی جو تم نے میرے خلاف چلی ہے لی خرجو منہا فل مدینہ یعنی شہر میں تو ہوتے ہوئے تم نے کہیں اکٹھے ہو کر الگ ہو کر یہ چیز کی ہے تم نے لی تخرج منہا اہل تاکہ تم نکالو اس شہر کے رہنے والوں کو اس سے یعنی اس پر اپنی حکومت قائم کرو اور اس پر تمہارا اقتدار ہو فصو فتح عالمون بس تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا اور یہ دھمکی شروع ہو جاتی ہے کہ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا تمہارے اس چیز کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو کیا پتہ چلے گا کیا کروں گا لاؤقت آننا عیدیہ کم ارجلا کم مین خلاف کہ میں ضرور اور قت آنا لفظ جو ہے یہ نہیں کہا تھا لاقت آنّنا یہاں پر لاؤقت آننا کہ دونوں کا معنی کاٹنے کا ہے لیکن اقت آنا اور عقت کے کہ کاٹنے کے اندر فرق ہے عقت آنا کاٹوں گا اور اقت عَنَّا بڑی بے دردی کے ساتھ کاٹنا یعنی کسی چیز کو بڑی شدت کے ساتھ بے دردی کے ساتھ اس کو کاٹنا کہ جس میں کس طرح کوئی رحم و کرم نہ ہو تو ضرور بے دردی کے ساتھ کاٹوں گا عیدیہ کمب و ارجولا تمہارے ہاتھوں اور تمہاری ٹانگوں پاؤں کو من خلاف ان مخالف سمتوں سے مخالف سمت مخالف سمت کے معنی کہ اگر دائیں ہاتھ ہے تو بائیں ٹانگ اگر دائیں ٹانگ ہے تو بائیں ہاتھ مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا سمل سم وسلی بنکم اجمعین اور تمہارے اس انداز سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تم کو تم سبھی کو جو ہے وہ سورئی چڑھا دوں گا اور سورئی جانتے ہیں نا ایک پھانسی ہوتی ہے ایک سولی ہوتی دونوں فرق ہے اکثر لوگ جو ہے فانسی کو سولی سمجھتے ہیں پھانسی جو ہے وہ گلے میں پھندا ڈال کر کسی کو لٹکا دینا جس سے مر جائے لیکن سولی کیا ہوتی ہے کہ اس کے یعنی کہ عام طور پر یا اس کو قتل کرنے کے بعد یا قتل کرنے سے پہلے ہی جس طرح کہ اس نے کہا تھا ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو زندہ ہی اس کو جو ہے اس انداز سے لٹکا دینا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں یعنی جا یا تو بیکوں کے ساتھ گاڑ دینا ان کے اس کو لگا دینا کسی تختے کے اوپر یا تختوں کے ساتھ جو ہے اس کو باندھ دینا اور اس انداز کو اس کو لٹکا دینا تو یہ سولی ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے یعنی آدمی لٹکا رہتا ہے اور پھانسی میں تو آدمی صرف چندر بھات میں ختم ہو جاتا ہے پھانسی میں جو گرد میں پھنگا ڈال کر ہوتی ہے وہ چندر بھاتھ کے اندر آدمی ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ سولی ہوتی ہے اس میں آدمی کئی کئی گھنٹوں بلکہ بعد وہ کا دنوں تک جو ہے وہ اس انداز سے لٹکا اور تڑتا رہتا ہے یعنی سب سے جو بدترین کسی کو قتل کرنے کا انداز وہ ہے کہ جس میں آدمی لٹکا رہتا ہے اور اس کو میخوں کے ساتھ اپنے گاڑھا ہوتا ہے تختوں کے اوپر اور آدمی کئی کے دن تک یعنی کہ بعض اوقات کئی یعنی کہ کافی کافی گھنٹوں تک جو ہے وہ ترتا ہوا رہتا ہے تو یہ سولی تو اللہ وسلی اجمعین کہ میں تم سبھی کو ضرور سولی چڑھا دوں گا اب آگے سے جادوگروں کا جواب سنیے کیا ہے اور جواب سننے والا اور سمجھنے والا اور دلوں میں اتارنے والا ہے کیا جواب ہے کالو انا انا الارب کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں کیا مطلب کہ مرنا تو ہم نے ہے ہی تیرے ہاتھوں مر جائیں یا اپنی تبھی موت مر جائیں یا کسی اور انداز سے مر جائیں مرنا تو ہم نے ہے ہی اور اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے مرنا بھی ہے اور مر کے جانا کہاں پر ہے اپنے رب کی طرف یہاں پر دو, دو چیزیں ہم کو ملتی ہیں ایک تو اس کا ان کا یہ کہنا پھرا کو کہ تو انہیں مارنا ہے تو ہم کو مار دے ہمیں تیری اس قتل کی موت کی پرواہ نہیں ہے اور دوسرا کہ مرنے کے بعد جانا کہاں پر ہے جانا رب العالمین جہانوں کے رب کے پاس ہے کہ جس کو جا کر زندگی کا حساب دینا ہے تو اگر اس کے پاس جا رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اے فرون تیرے پیچھے چلے تیری بات مانے یا اس رب کی بات مانے تو یہاں پر یہ بھی یعنی کہ لفظ چاہے ایک ہے تھوڑا سا ہے دو لفظ تین چار لفظ جس میں ایک لمبا معنی آتا ہے ایک تو فرعون کو اس کی جو موت کی دھمکی دی تھی مارنے کی قتل کرنے کی اس کو جواب دے دی کہ مرنا تو ہم کو ہم کو ہے تیرے ہاتھوں مر جائیں کسی اور انداز سے مرے ہم ایک چیز پرواہ نہیں ہے جب مرنا ہی ہے تو مشکل نہیں پرواہ نہیں پھر اور مرنے کے بعد اللہ کی طرف جب لوٹنا ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس اللہ کی طرف کیا لے کے جا رہے ہیں اس اللہ کے دین منہج پر کیسے چل رہے ہیں قالو کہا انہوں نے انا اللہ رب نا کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں وما تن قیم و منا اللہ منا آیا تربنا جا اتنا والا مما تنقی ممنا اور تو نہیں ہم سے بدلا لیتا نہیں ہم سے انتقام لیتا اللہ ان مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے بے آیات رب بن اپنے رب کی آیتوں پر لمحہ اتنا جب ہمارے پاس آ گئی یعنی ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہم نے تو صرف حق حقیقت کو قبول کیا ہے اپنے رب کی آیتوں کو جب ہمارے سامنے آ گئی اور سامنے آنے کا معنیٰ جب ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا حق بن کر سامنے کھل گئیں تو ہم اس پر ایمان لے آئے تو تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لینا چاہتا ہے یعنی ہم نے کوئی تیرا کچھ بگاڑا نہیں کوئی تیرے تیرا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ صرف حق اور حقیقت کو مانا ہے اس لیے تو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے اور یہ وہی ہے جس طرح سورج بروج میں اللہ ترماتا ہے <تصفيق> وہ مانا کا مومن ہوں اللہ عی امن الب اللہ الحمید کہ ان کافلوں نے اللہ کے نیک بند مومنوں کو جو تکلیفیں دیں اذیتیں دیں دی، دی دی، تو کس چیز کا انتقام لیا اللہ عی امن الب اللہ الحمید مگر اس بات پر کہ وہ اللہ پر ایمان لے کہ جو ہر چیز پر غالب تعریف عمالے اللہ کی ذات ہے تو اس لیے کافر باطل پرست لوگ جب بھی حق پرستوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے ان سے کوئی انتقام لیتے ہیں ان کو ان کو ادیتیں دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ حق پرستوں نے ان کا کمارا کھایا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ حق پر کیوں چلتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان کیوں ہے جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باطل پرست کس قدر ان کی کوشش ہے اللہ کو اللہ کے دین کو اور اللہ والوں کو مٹانے کی اللہ کے دین کو اللہ کو اللہ کے دین و اللہ والوں کو مٹانے کی ان کی کس قدر کوششیں یہ ہیں بندوں کو مٹانے کی نہیں ہے کوشش جو ہے حق کو مٹانے کی ہے تو انہوں نے کہا مما تنقونا کہ تو ہم سے صرف اسی بات کا انتقام لیتا ہے اللہ بیاتِ رب بنا مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لاطنب کی آیتوں پر لمبا جا اتنا لما جب ہمارے پاس آ گئی اور یہاں پر بھی سبق ملتا ہے وہی جو پہلے ان پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں آ جاتی ہیں حق اور حقیقت کھل جاتا ہے تو اس پر تقاضا کیا ہے ایمان لانا ربانہ افرغا علیہ صبرا و توفنا مسلمین ہاں فرعون کو یہ باتیں کھڑی کھڑی سنا کر کہ تو ہم سے سمجھتا ہے کہ تیری دھمکیوں سے ہم دب کر تیری طرف آ جائیں گے تیرے تیرے اوپر ایمان لائیں گے اور اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے پہلے تو اس کو سنایا اب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد ملنے کی اللہ کی طرف سے صبر ملنے کی اللہ کی طرف سے استقامت حاصل ہونے کی تو کیا کہتے ہیں ربانہ افرگا علینہ صبرا اے رحمانے ہمارے اوپر ڈال دے صبر <تصال> اور افراغ کے کس چیز کو ڈالنا پانی کو انڈیلنا کیا ہوتا ہے افراغ الماء کہ پانی کو اڈیلنا انڈیلنا تو یہاں پر بھی نے ان، ان، انڈیلنے کا لفظ استعمال کیا کہ انڈیلنے کا کیا مانا ہوتا ہے کہ فورن اچانک اور جلد کہ اس وقت یعنی سخت ترین مار کا ہے دنیا کے تعوت کے سامنے تو ضرورت کس چیز کی ہے فوری طور پر صبر حاصل ہونے کی ربنا افرغال ہم پر انڈیل دے صبر ہم پر ڈال دے صبر کہ واقعی ہم یہاں پر جو ہے اس کے سامنے ڈٹ کے اپنے ایمان پر جاری رہ سکیں متوفرا مسلمین اور ہمیں مسلمان حالت میں فوت کرنا کہیں فرعون کی باتوں دھمکیوں میں آ کر کہیں اپنے ایمان سے پھر نہ جائیں اچھا یہاں پر دو اس انداز سے اللہ نے بیان کیا ہے اور سور و میں ایک دوسرا انداز ہے وہ بھی سمجھ دیکھنے والا ہے جس میں بہت بڑا سبق ہے کہ فرعون نے جب دھمکی دی کہ میں تم کو سوریہ چڑھا دوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا تو انہوں نے کیا کہا فقدی ماں انتقاق کہ جو نے کرنا ہے کر ڈال ان تقدی ہاد ہل حیاتک دنیا کہ تو اگر کیا کرے گا تو یہی کرے گا کہ صرف دنیا کی زندگی کو ختم کرے گا جب مرنا تو ہم نے ہے ہی تو اگر زیادہ ہی کرے گا کچھ بھی تیرا ہوگا یعنی کہ سوری بھی چڑھا دے گا لگا دے گا ہم گھنٹوں دنوں پر فرض کرو اس پر بھی آخر میں انجام کیا ہوگا موت ہے تو اگر موت مرنا ہی ہے تو تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکے گا کہ ہم کو مار دے گا اور یہ ہے باطل کے مقابلے میں حق کا اور ایمان کا اصل اس کا موقف جو ہونا چاہیے مسلمان کا اور یہاں پر سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ امبا کا چھوٹی موٹی دھمکیوں سے ڈر خوف سے خطرات سے ڈر کر ایمان چھوڑ دیا نیکی چھوڑ دی بھاگ گئے ادھر ادھر ہو گئے بھائی یہ ایمان ہے یہ منافقت ہے یہ منافقت ہے ایمان یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی ڈٹ جائے مقابلہ کے سامنے اپنے حق کو لے کر کھڑا ہو جائے اور پھر یہ نہ دیکھے کہ باطل پر اس کیا کریں گے اس کے ساتھ اس کو کیا تکلیفیں دیں گے اس کو کیا اضیتیں دیں گے اس کو قتل کریں گے یہ انداز ہے فقر اما وقت کے تعاوت کو سب سے بڑے فراون دنیا کے کیا کہتے ہیں کہ تُو جو کرنا ہے کر لے کیا کرے گا تو زیادہ زیادہ ہم کو قتل کر دے گا ہم کو مار دے گا ہماری دنیا کی زندگی ختم کر دے گا ہاں دنیا کی زندگی ختم کرے گا تو ہم کو کیا ملے گا اننا آمنا بے رب ہم تو رب اپنے رب پریمان لے آئے کس لیے لیا غفیر النا کہ تاکہ ہماری غلطیاں گناہوں کو معاف کر دے وماں اکر حتانہ علیہ منصر اور جو تو نے ہمیں اس جادو پر تیار کیا تھا اس پر لگایا تھا تاکہ ہمارا یہ بھی گناہ معاف ہو جائے وہ خیروں و ابقا ہاں فرعون نے کیا دی تھی کہ میں تم کو دیر پا عذاب گا یعنی ایسے آدابوں میں مبتلا کروں گا کہ تم دیر دیر میں تو انہوں نے کیا جواب دیا والوں و ابقا ہاں جس کی خیر و بہتری جس کے مال و جس کی نعمتیں زیادہ ہیں ہمیشہ رہنے والی ہوں اللہ کی ہیں وہ خیر ہے وہ ابقا اور وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور اسی کی نعمتیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں ان نحو میاں تربہ و کہ جو بھی قیامت کے دن اللہ کے پاس آتا ہے مجرم بن کر فن الح جہنم المۃفیٰ ولایا کہ اس کے لیے وہ جہنم ہے کہ جس میں نہ اس کو نہ مرے گا موت آئے گی نہ زندہ رہے گا اور میں یہ اتى ہی اور جو اس کے پاس مومن بن كے آئے گا قد حامل صالح ہاتھى ليكن مومن وہ جو نیک عمل كر كے آيا ہوگا فلاں وہ لوگ ہیں جن کے ليے اونچے درجات ہیں جادوگر تھے کافر تھے فراون کی حميت کے ليے آئے تھے اور جن کی فراؤن کی دولت پر اس کے مال و دولت پر ڈاليں ٹپك رہى تھى آئند لاجرن ہميں كيا ملے گا کیا تو دے گا ایمان دل میں آنے کی دیر ہے کس انداز سے ان کی كايا پڑتی ہے کتنا بڑا انقلاب آتا ہے کہ صرف ایمان دل میں آنے کے بعد ساتھ ہی کس انداز سے ان کے اندر تعوت کے سامنے جرت پیدا ہوتی ہے اپنے ایمان کے اعلان کرنے کی اپنے حق کو بیان کرنے کی اور اس کی دھمکیاں اس کے جو سارے اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو پونکی ٹھوکر پر رکھنے کی کہ جو تو نے کرنا ہے کر لیں اور یہ ہے ایمان کی حقیقت کہ جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کو نہ تم لالچ اس کے سامنے رہتے ہیں باقی اور نہ ڈر خوف اس کے اوپر ہوتے ہیں لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آدمی کتمے لالچوں پر اس کا ایمان پگھل جائے سونے کی چمک پر دینا درم کی چمک پر اس کا ایمان پگھل جائے یا معمولی خطرات ان کے سامنے ایمان چھوڑنے پر تیار ہو جائے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پھر ایمان نہیں ہے اور یہ لوگ ابھی چند لمحات پہلے کافر تھے کفراؤن کا ساتھ دے کر مساقہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے چند ایمان لانے کے بعد کیا ہے کہ پھر نے ان کو پھانسی ان کو سوریہ چڑھایا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور شام تک وہ شہادت پا کر جنتوں کو پہنچ چکے تھے عبدالمن عباس سماتے ہیں کانو اول نہارِ سہارا اور فی آخری ہی کہ دن کے پہلے وقت میں وہ دن کے شروع میں وہ جادوگر تھے اور دن کا آخری وقت میں شام کو وہ شہادت پا کر جنتوں کو پہنچ چکے تھے تو یہ ہے بھائیو ایمان کہ جس ایمان کو ہمیں لینے کی پانی کی ضرورت ہے اور یہاں پر ایک بہت بہت بہت بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ کیا سبق ہے کہ ایمان جب حقیقی معنوں میں انسان اس کو لیتا ہے تو پھر وہ اس کو دل میں پہنچنے کے لیے کوئی سال نہیں لگتے اس کے لیے کوئی لمبے ٹائم نہیں چاہیے جب ایمان حقیقت میں صحیح انداز سے انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اس کو پھر دل تک پہنچنے کے لیے کوئی لمبے ٹائم کو سالوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک لمحے کے اندر پہنچ جاتا ہے فوراً پہنچتا ہے اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بعد لوگ آج کل وہ ان کا ایک خاص انداز ہے دین کے دعوت کا جو بھی وہ میٹھا میٹھا دین لے کر چلنے کا تو جب ان سے کوئی بات ہوتی ہے کہ بھی دین کے غلبے کی بات کرو کوئی لوگوں کو اٹھاؤ مسلمانوں کو جگاؤ کوئی یہ کام کرو بھائی یہ ابھی کام نہیں ہے یہ کام بات کا ہے ابھی جو ہے ان کا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کوئی تمہارا صدیوں سے ایمان مضبوط نہیں ہوا ایک دو سال کی بات نہیں ہے کچھ دنوں کی بات نہیں سیکڑوں سالوں سے تمہاری یہ دعوت چل رہی ہے تمہاری تحریک چل رہی ہے تمہارے یہ کام چل رہے ہیں صدیوں سالوں سے تمہارا ابھی تک ایمان مضبوط نہیں ہوا ستر ستر اسی, سا اسی سال تک گدار کر اسی چیز پر تم مر جاتے ہو بغیر ایمان کو مضبوط کیے کہ ابھی ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اب یہاں پر سبق ملتا ہے کہ ایمان جب حقیقت میں صحیح انداز سے ملتا ہے ہاں اس کا معنی ہے کہ جو تم لوگوں کو ایمان دے رہے ہو جس ایمان پر تم خود چل رہے ہو یہ لوگ وہ ایمان ہی جالی ہے دو نمبر ہے غلط ہے اگر سچا ایمان ہوتا تو اس کو اس انداز سے دل میں پہنچتا ہے ایک لمحے کے اندر پہنچتا ہے پھر جیسے ہی دیکھا کہ موسا کا یہ کیا ہوا دکھایا ہوا موجود ہے اللہ کی طرف سے ہے اور موسا اللہ کا نبی رسول ہے پھر فوراً ہی بغیر کسی تردد کے سجدہ بھی کرتے ہیں ایمان کا اعلان بھی کرتے ہیں اور پھر کے دھمکیوں کے سامنے بھی کس انداز سے جواب دیتے ہیں تب بات, بات کرنے کا یہاں پر مقصد ہے کہ جب ایمان انسان کو حقیقت اور سچ سچ سچ انداز صحیح انداز سے ملتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو اس کو دل تک پہنچنے کے لیے لمبے ٹائم نہیں چاہیے ہاں الگ بات ہے کہ اس کے لیے تربیت کی مزید ضرورت ہے لیکن ایمان جب دل میں آتا ہے تو اس وقت انسان کو اس انداز سے حاصل ہوتا ہے وقال المن امن قوم فراؤن اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے اطادر عموسا وقم سے دوفی ارد کیا تو موسا اور اس کی قوم کو چھوڑے ہوئے ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں واضح رب علی حتک و اور تجھے بھی چھوڑ دیں یعنی تو تیری تیری الہیت کو تیری الوحیت کو تسلیم نہ کریں تیرے رب ہونے کو تسلیم نہ کریں و الاحہ تک اور تیرے معبودوں کو بھی تسلیم نہ کریں تو یہاں پر فرعون جو بدماش تھا وہ تو تھا ہی لیکن بدماشوں کے ساتھ اسی طرح کے بدماش اور بھی ہوتے ہیں عام طور پر بعض اوقات جب لیڈر یعنی کہ صحیح نہ ہو تو اس کے پھر ہماری مشیر بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں اسے جو بدماشی کرنی ہوتی وہ تو کرنی ہوتی ہے اس کے ہواری مشیر بھی اور اس کو اور بدماشی پر ابھارتے چلاتے ہیں اور فرون کی بدماشی جو تھی وہ چل رہی تھی اس کے اس کے ساتھی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے سردار کہا انہوں نے تتا در کیا تو موسا اور اس کی قوم کو ایسے چھوڑے ہوئے کہ زمین میں فساد کرتے رہیں اور ان کی نظر میں فساد کیا تھا ہاں فساد ان کی نظر میں یہ تھا کہ اللہ کے سچے دین پر چلنا باضراکہ ہ تک اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں یعنی ان کو تسلیم نہ کریں ان کو رب قبول علا یعنی قبول نہ کریں تو, تو ان کو ایسے چھوڑے ہوئے یعنی اب پھر کو ابھار رہے ہیں کہ تو ان کو لازمی ان کے اوپر کوئی کاروائی کر تاکہ جو ہے یہ تیری عبادت کے لیے تیار ہوں تو یہ اپنے رب مانیں اور اپنے اس دین کو چھوڑے تو پھر نے آگے سے کیا کہا سن و ابنا کہ ہم بہت برے طریقے سے قطر کریں گے ان کے بیٹوں کو و نست یہ اور زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو اور یہ بنی اسرائیل کے ازمائش کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے ایک مرحلہ تو وہ تھا جب علیہ اسلام نے پیدا ہونا تھا اس وقت ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا رہا ان کی بیٹیوں کو چھوڑا جاتا رہا اس خطرے سے کہ ایسا بچہ پیدا نہ ہو کہ جو ان کی سلطنت کو تباہ کر سکے اس لیے ان کو قتل کیا جاتا رہا لیکن اب جو ہے یہ سزا کے طور پر یہ ذلیل کرنے کے لیے یہ بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے کے لیے ان کو سزا کے طور پر سینوقت ابن کہ جس طرح ہم پہلے ان کے بیٹوں کو قتل کرتے رہے ہیں اب پھر ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے وہ نستی نسا اب ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے تاکہ ان کو ذیل خوار کیا جائے وہ ان نافو کا ہم اور ہم ان کے اوپر غالب ہیں کہنے کا اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کتنے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہمارے ان کے اوپر پوری طرح غلبہ ہے مسلط ہے ہم پوری طرح ان کے, ان کے اوپر ان کے ساتھ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں قائم و سار قوم ہستا عین و بلّہ وسبرو اب جب فرعون کی یہ دھمکیاں سنی موسا موسا صاحب اور نے تو اپنی قوم کو کہتے ہیں استعینوا تعین و اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرو اور یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو غلبے کا سب سے بڑا رستہ ہے سب سے اہم ترین رستہ وہ کیا اللہ کی مدد اور صبر اللہ کی مدد اور صبر اور اللہ کی مدد لینے کے لیے اس کے اسباب جو انسان کو چاہیے اللہ پر سچا ایمان ہو توکل بھروسہ ہو اور صبر سے مراد کیا ہے آنے والی آفتیں تکلیفیں مصیبتیں آنے والی آزمائشیں ان پر گھبرانا نہیں کیونکہ گھبرائے گا آدمی فوراً رستہ چھوڑ دے گا لیکن صبر سے کیا ہوگا آدمی اس پر چلتا رہے گا تو اللہ کی مدد کے لیے صبر کی ضرورت ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ اللہ کی مدد فوراً آ جائے بعقات اللہ کی اللہ کی مدد آنے میں کچھ وقت لگتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے کہ اللہ کی مدد حاصل کرو اللہ کی مدد ارب کرو اور صبر سے کام لو انل ارد اللہ یور صحاحا می شاہ امن کہ بے شک زمین اللہ کی ہے اس کو وارف بناتا ہے اللہ تعالیٰ میں اشاء جسے چاہے میں نے اعبادی اپنے بندوں میں سے کہ زمین اللہ کی ہے فرعون کی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کسی کو زمین کے اوپر حکم سلطنت دے دیتا ہے وہ چاہے وقت کے وقتی طور پر فرعون بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ زمین کا مالک فرعون بن گیا اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا حقدار بن گیا اور واقعی ہی یہی اس کو ملنا چاہیے تھی اس کا اس کا معنی یہ نہیں اس کے لیے انہوں نے کیا فرمایا اگرچہ وقتی طور پر فرعون و کو حکومتیں مل جاتی ہیں لیکن آخرت میں یعنی آخر انجام کس چیز کا ہوتا ہے وہ تقوی متقین کے لیے ہے یعنی آخر غلبہ متقین ہی کے لیے ہے سالوں تک بلکہ دسیوں سالوں تک ممکن ہے کسی کافر کا کسی بے کا تسلط جاری رہے اس کا ظلم و ستم چلتا رہے اور فرعون کو دیکھیے کتنا کتنے, کتنے عرصے تک اس کا ظلم و ستم رہا حکوم و زمین پر کس انداز سے اس کی یعنی کہ اس کے ظلم و میں چلتے رہے تو اس کا معنیٰ یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہے گا بلا آ کے لیکن اچھا انجام بہتر انجام کس کا ہے وہ متقیب پرہیزگاروں کا ہے جس میں ان کو اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا غلبہ ہو اور فرعون اس طرح کے تعوتوں کی حکومتیں ٹوٹے تو اس کا راستہ کیا ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری ہے کالعودین من قبل انتا تو بنی نے آگے سے جو ان کا انداز تھا یہاں سے شروع ہوتا ہے انداز وہ اور آگے پھر دیر تک چلتا ہے موسا علیہ السلام کے ساتھ ان کو تان بازی کرنے کا ان کو تعے دینے کا تو کیا تعانہ دیا پھر بنی ساحل نے موسیٰ علیہ السلام کو کال عدینہ بن قبل انتا عطیانہ کیا موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں دی گئیں ہم کو بہت ستایا گیا تیرے آنے سے پہلے کس طرح سے ستایا گیا کہ کہ جب فرعون نے اس کے اسے خواب دیکھا یا اس کو بتایا گیا کہ بنی سہ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا کہ جو بچہ تیری حکومت کو سلطنت تباہ کو تباہ کرے گا تو اس نے حکم دیا کہ جو بھی ان کے یہاں بچہ پیدا ہو اس کو قتل کیا جائے تو کہنے لگے کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں بہت تکلیفیں دی گئیں بہت عزیتیں دی گئیں امی با آدی ماجی اتنا اور اب تیرے آنے کے بعد بھی وہی حال ہے ہمارا تو موسا سلامتِ قالا آسا ربکم عہر کا ادو وکم تو موسا اسلامات کے قریب ہے کہ تمہارا رب ہلاک ہلاک کرے تمہارے دشمن کو اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب آسا کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ویسے تو آسا کا معنی ہوتا ہے شاید لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آث کا لفظ شاید نہیں ہوتا اس کا معنی ہوتا ہے قریب اور بلکہ بعض اوقات یقین ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ تمہارا رب یوں لکھا تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور یس تخلیفہ کمفل دشمن کو ہلاک کرنے کے بعد تم کو زمین کی خلافت دے تم کو زمین کا جانشیر بنا دے فیم و رقی اور تم کو زمین کی جانشین دے کر حکومت دے کر پھر اللہ تعالیٰ دیکھے تم کیا کرتے ہو یہ بھی جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اب کہتے ہو کہ فرعون بڑا بدماش ہے فرون بڑا ظلم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اس کو ہلاک کر کے تم کو حکومت دے دے تم کو سلطنت دے دے اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو تمہارا معاملہ کیا ہے اس سے معلوم کیا ہوا کہ بعض اوقات انسان جو وقتی طور پر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا حق پرست ہوں لیکن جب اقتدار حکومتیں حاصل ہوتی ہیں ہاتھ میں آتی ہیں تو پھر اس کا انداز اس کا فرکر پھر, پھر کردار کیا ہے اصل وہاں پر پتہ چلتا ہے اصل وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جب حکومت اقتدار اور قوتیں ہاتھ میں آنے کے بعد پھر انسان کہاں پر کہاں تک اللہ کے دین پر قائم رہتا ہے اور اول کے قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو نافذ غالب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے حکومتیں دیتا ہے بندوں کو اس لیے ان کو دیکھے وہ کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قادر اس بات پر کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تم کو جانشی بنا دے اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو کس انداز سے تمہارا عمل ہے اور خینہ علا اور ہم نے وہی کی موسا علیہ السلام کی طرف ان الق اثا کا کہ ڈال اپنے آسا کو اپنی لاٹھی کو فعض تلقف مائ آفکن پس وہ تلقف نگل رہا تھا اس کی لاٹھی وہ نکل رہی تھی مائع آفقن جو انہوں نے گھڑ کر یہ جھوٹ جھوٹ جادو کا گھڑا تھا ان کو اس کو نکل رہی تھی ابا کا الحق پس حق جو ہے وہ ثابت ہو گیا حقیقت بن گیا وبا تعالیٰ ماں کان عمل اور باطل ہو کر سامنے آ گیا جو وہ کرتے تھے جو انہوں نے جادو کیا تھا فغول ابو ہنالکھا پس وہ مغروب ہو گئے وہاں پر فنقل ابو صاحرین اور وہ لوٹے پلٹے سبھی کے سبھی دلیل و خوار ہو کر القیہ صحارت و ساجدین اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ میں قالو کہا انہوں نے آمنا برب العالمین ہم رب رب جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے رب موسا و ہارون جو رب ہے موسا اور ہارون علیہ السلام کا قال فرعون کہا فرعون نے آمن تم بھی کیا تم ایمان لیا اس پر قبل انعظن اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں ان مکرم مکر تم بے شک یہ وہ چال سازش ہے جو تم نے کی ہے فل مدین شہر میں لطوخر جو منہ احلّہ تاکہ تم اس کے رہن والوں کو اس سے نکالو یعنی اس پر قبضہ کر سکو اپنے حکومت جماؤ پھنسو فتح علوم پس تمجہ بہت جلد پتہ چل جائے گا لاؤقت عنّا عیدیہ کم ارجلا کم خیراف میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں اور تمہاری ٹانگوں کو مخالف سم سمتوں سے سمن وسلی بن قم اجمعین پھر تم سبھی کو ضرور تم کو سوری چڑھاؤں گا قالو انا آمن نہ اننا, اننا الاربن منقلبون کا انہوں نے کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اور وہاں تنق و اور نہیں تو ہم سے انتقام لیتا مگر اللہ آمنہ کہ ہم ایمان لے بے آیات رب نہ اپنے رب کی آیتوں پر لمہ جا اتنا جب ہمارے پاس آئی ربا نا افریقہ علیہ نا صبرا اے رب ہمارے ہم پر ڈال دے صبر ب توفا نا مسلمین اور ہمیں فوت کر اسلام کی حالت میں اور یہاں پر ایک بہت بڑا سبق جو ملتا ہے کس طرح کی آزمائشوں میں انسان کو کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے اللہ سے دعا بھی اور صبر بھی استقامت بھی اور تقوی نیکی بھی تین چیزیں کہ تقوی نیکی کا آدمی دامن نہ چھوڑے صبر سے کام لے اور ساتھ اللہ سے دعا ہو صبر حاصل کرنے کی اور استقامت کی وقال المل من قوم فرعون اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے اطا در کیا تو چھوڑے ہوئے موسا و قوم اس کی قوم کو لیفسدو سید الارض کہ وہ فساد کرتے پھر زمین میں باضاء رقبہ با علیحہ تک اور وہ چھوڑے رکھے تم کو بھی اور تیرے معبودوں کو بھی قال نقطل و ابناہم تو کہا پھر نے کہ ہم برے طریقے سے قطر کریں گے ان کے بیٹوں کو وہ نستحی نسا وہ ان کے چھوڑیں گے زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو وہ ان نافو کا ہم کا اور ہم ہیں ان کے اوپر غلبہ پانے والے یہ غالب ہیں ان کے اوپر کالم ساری قوم ہستہ عین و بلّہ بس برو کہا محصع السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ سے مدد حاصل کرو مدد طلب کرو اور صبر سے کام رہو ان العد بے شک الزمین اللہ کے ان الرد بے شک زمین للہ اللہ کے لیے ہے یوریسوہا معیشہ یوریسوا اس کو وارث بناتا ہے معیشہ جسے چاہے منا اعبادی اپنے بندوں میں سے مولاقی بطولمتقین اور اچھا انجام تقوضگاروں کا ہے پہدگاروں کے لیے ہے قال قالعودی نامن قبلتا تینہ کہا انہوں نے کہ تو ہمیں ادیتیں دی گئیں تیرے آنے سے پہلے بھی اور ممباد ماجی تناؤ تیرے آنے کے بعد بھی کالا کہا مُثر السلام آثار بھکم قریب ہے کہ تمہارا رب عیوہ لکھا ادو ہلاک کرے تمہارے دشمن کو فیص تخریفہ اور تم کو جانشین نشین بنائے پھر زمین میں فینفت عمل اور پھر دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو بارک اللہ ربن ربن تو واقع اسی طرح ہے یہی چیز ہے جس سے عبداللہ ابنفہ کے واقعہ جانتے ہیں نا جانتے ہیں سنا دیں عبداللہ ابنفہ سامع آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے <تصفح> اور روم کے خلاف روم اس وقت کے جو آج کا جو یورپ کے یہ سارا علاقہ جو شام سے شروع ہوتا تھا پیچھے تک جاتا تھا ان کے خلاف جنگ میں گرفتار ہوتے ہیں وہ بھی اور ان کے ساتھی بھی تو یہ چونکہ ان کے کمانڈروں میں سے تھے تو ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو روم کا بادشاہ ان کو پیشکش کرتا ہے کہ کیا خیال ہے اگر تم کو اپنی آدھی سلطنت دوں تو تو میرے دین کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے عبدال ابن خدافہ السلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نبی اکمل السلام کے صحابۂ اکرام میں سے ہیں کہ جو روم کے خلاف جنگ میں گرفتار ہوتے ہیں وہ بھی ان کے کچھ ساتھی بھی تو اب یہ عبداللہ ابن مدافع چونکہ کمانڈروں میں سے لیڈروں میں سے تھے تو ان کو روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا